اللہ کی کے اسی کا ہے جو کچھ اس مانوہ میں ہے اور جو کچھ عزم میں سنتی ہو سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرتے ہیں